اوزب اللہ من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وا اکم یوسف من قبل بلب فما زلتم في فیشک مما جا اکم بحتا ازا حلق کل تم لئی اب آصل ممبادی رسولہ کداللہ يُدِلُّ اللَّهُ اللہ هُوَ مُسْرِفٌ مصرفم مرتاب الذين يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عطاہم اللَّهِ عند الَّذِينَ آمَنُوا عند الدین اللَّهُ عَلَى كُلِّ قیت مُتَكَبِّرٍ اللہ جبار وقال فرعون یا حامہ نبنلی سرح اللہ ابلغل اسباب اسباب سماوات فاطلع الى الاله موسى واني لا اظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب مقصد سوره مومن کا نفی و شرک دعا شرق دعا کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں ہے بلکہ پکار کے لائق وہ ذات ہے کہ جو خالق ہے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے صورت میں یہ دعویٰ تین آیات میں ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر چودہ فد اللہ مخلث لہ الدین آیت نمبر ساٹھ وکال رب کمدعی استجبل کم اور آیت نمبر پینسٹھ ہوئی لہ الف اس دعوے پر دلائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں دلائل اقلیٰ اور دلیل نقلی حضرت موسا علیہ السلام سے اور رجول مومن سے بھی اس دعوے پر ذکر کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ مبلغ کی تسلی کے لیے بھی ہے صورت میں ترغیب تبلیغ بھی تاکد کے ساتھ دی گئی ہے رجل مومن کی تقریر یہ شروع ہے فرعون کے تابے داروں میں اور اس کے خاندان میں ہی ایک شخص حضرت موسا علیہ السلام کے دفاع میں کڑا ہوا اور اس نے فرعون کے دربار میں حضرت موسا علیہ السلام کی برملہ تائید کی اور حدیث میں اسے افضل جہاد قرار دیا گیا ہے یہ افضل الجہادی کلم تو حق عند سلطان ان کہ ظالم بادشاہ کے سامنے ظالم بادشاہ کے سامنے یہ کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے رجول مومن نے تقریر کی اور یہ تقریر یہ آگے بھی قرآن ذکر کرتا ہے یہ اب سائت میں اپنی تقریر میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دلیل نقلی ذکر کر رہا ہے کہ کیموسا جو دعوت پیش کر رہے ہیں مصر کی اس سرزمین پہ تو اس سے پہلے مصر کی سرزمین پہ یوسف بھی آئے تھے وہ بھی واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی تھی موسا بھی وہی دعوت لے کر آئے ہیں لیکن تم لوگ اس وقت بھی شک میں تھے اور ان کی وفات کے بعد تب بھی تم لوگ ایمان نہیں لائے ٹھیک ہے اس وقت حضرت یوسف کے ہاتھ میں اقتدار تھا لیکن تم لوگ برملا مخالفت نہ کر سکے لیکن اس وقت بھی تم شک میں تھے اور آج بھی حضرت موسا وہی دعوت لے کر آئے ہیں اور آج بھی تم شک میں ہو چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت ان کی وفات کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ اب ایسا پیغمبر نہیں آئے گا دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے حضرت موسا کی شکل میں پیغمبر آئے وہی دعوت پیش کر رہے ہیں لیکن یہ آج اس نعمت کی پھر تم قدر نہیں کر رہے کیونکہ نعمت کی قدر زائل ہونے کے بعد اور جانے کے بعد ہی انسان کو پتہ چلتی ہے یوسف ایک نعمت کے طور پہ اللہ نے بھیجا تھا اس کی قدر نہیں کی اب موسا کی شکل میں دوبارہ نعمت دی گئی ہے قدر کرو ولقد جا حکم یوسف و من قبل بل نہ یہی وجہ ہے کہ قرآن ماضی کی تاریخ بھی ذکر کرتا ہے اور قرآن مبلغ کو یہ طریقہ بتلاتا ہے کہ ایک مبلغ وہ صرف زمانے حال یا مستقبل کے جو احوال ہیں تو صرف وہ نہیں بلکہ اسے تاریخ کا بھی علم ہوگا وجہ یہ کہ انسان اپنی تاریخ کی روشنی میں ہی یہ آج کے لیے وہ لائے عمل وہ بناتا ہے اور کل کے لیے مستقبل کے فیصلے وہ متعین کرتا ہے تو تاریخ کا علم یہ بھی ضروری ہے و لقد جا اکم یوسف و من قبل و اور تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل ان سے پہلے بلبینات واضح دلائل کے ساتھ فمازل تم فیشک کن تو تم برابر رہے تو برابر رہے تم فی شک ان شک میں مما اس حق سے جا اکمب بھی کہ آئے تھے یہ یوسف تمہارے ساتھ بھی تمہارے پاس بھی اس حق کے ساتھ اس حق میں تم شک کر رہے تھے اور اس وقت بھی تم لوگوں نے یہ حق یہ نہیں مانا تھا بعض لوگ ایمان ماند لائے تھے لیکن بعض لوگ بہت سارے لوگ وہ شک میں تھے فما ضل تم فی شک کے مما جا اکمبھی ہی تو برابر رہے تم شک میں مما اس حق سے کہ آئے تھے یہ یوسف تمہارے پاس بہی اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جو حق وہ لائے تھے ذرا دیکھ لیں سورہ یوسف آیت نمبر انتالیس اور چالیس کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کیا دعوت دی تھی اور ان کی دعوت وہ مصر میں وہ کیا تھی قرآن نے اسے ذکر کیا ہے سورہ یوسف پارہ نمبر بارہ اور آیت نمبر انتالیس چالیس بلکہ آیت نمبر سینتیس سے دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کیا دعوت دی تھی آیت نمبر سینتیس سے درمیان سے دیکھ لیں انی لا یؤمنون تقوی اور یہ جیل میں ان کی تقریر ہے بے شک میں نے انی ترکت مل تقو بے شک میں نے ترک کی ہے اور میں نے چھوڑ رکھی ہے ملت قومن اس قوم کے دین کو اس کے طریقے کو لا من بلاہ کے جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی توحید پر وہ ام بلا آخرت اور وہ ہیں آخرت پر وہی انکار کرنے والے وہ تبا تو ملت آبائی ابراہیم اور میں تابے ہوں اپنے بڑوں کے دین کی بڑوں کے دین کے تابے ہوں ابراہیمہ جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور یعقوب تھے ماکان لنا ان نشر کب من منشئی نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم حصہ دار ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور یہ توحید کی دعوت توحید پر قائم رہنا اور شرک سے یہ بیزاری یہ اتنا زبردست اور اتنا اچھا عقیدہ ہے ذالک من فضل اللہ علینا و عالناس یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر ولاقن اخترنہ سے لا یشکر لیکن اکثریت لوگوں کی وہ شکر ادا نہیں کرتے کہ ایسے میٹھے عقیدے کا اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یہ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے انسان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے لیکن بہت سارے لوگ اس کی قدر اور قیمت نہیں جانتے یا صاحب سج اے میرے جیل کے ساتھیوں ارباب متفر یا آیا آلیہ متفر منتشر کہ ایک الہ وہ لاہور میں ہے داتا گنج بخش تو دوسرا بغداد میں ہے شیخ عبد القادر جیلانی تو ایک بنیر میں ہے پیر بابا اور ایک افغانستان میں ہے اور دوسرا دیوانہ بابا ہے ارباب متفرقو آیا وہ مددگار منتشر کہ جو ایک جگہ پہ ایک ہے اور دوسری جگہ پہ دوسرا خیرن وہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا اللہ جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے ما تعبدون من ہی اللہ اسماءن ان تم عبادت نہیں کرتے اللہ کے بغیر مگر ناموں کی اور یہ وہ الوہیت کے نام ہیں ہمیشہ مشرقین اپنے باباؤں کے ایسے نام رکھتے ہیں کہ جو شرکیہ نام ہوتے ہیں داتا گنج بخش مر کر بھی لوگوں کو خزانے بخشنے والا دستگیر غوث العظم ایسے نام رکھے ہوتے ہیں ماتابون مندون ہی اللہ اسما ان تم بندگی نہیں کرتے اللہ کے بغیر مگر ان ناموں کی جو الوہیت کے نام ہیں تم نے رکھے ہیں اور تمہارے آباؤ اجداد نے ماں انل اللہ من سلطان اور نہیں بھیجی اللہ نے اس پر کوئی دلیل ان ناموں پر یہ کہاں پہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں کہ چوتھی صدی ہجری میں میں داتا گنج بخش پیدا کروں گا حالانکہ اس کا اپنا نام وہ سید علی حجویری ہے یہ اللہ نے کہاں پہ بھیج کہا ہے کہ پانچویں صدی میں میں بغداد میں غوث اعظم پیدا کروں گا کہاں پہ اللہ نے یہ دلیل بھیجی ہے ان الحکم اللہ للہ نہیں ہے اختیار فیصلے کا مگر اللہ کے لیے اور اس نے حکم دیا ہے کہ تم بندگی نہ کرو سوائے اس کے کسی کی بھی اور یہی مضبوط دین ہے ولاکن اکثر سے لا عالمون لیکن اکثریت جاہل ہیں تو یہاں پہ بھی حضرت یوسف جو حق لے کر آئے تھے تو تم اس سے برابر شک میں رہے فمازل تم فی شک کن برابر رہے تم شک میں ممہ اس حق سے اس توحید سے کہ آئے تھے وہ یوسف تمہارے ساتھ تمہارے پاس بھی اس حق کے ساتھ حتائی دا حلقہ یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے جب وہ مر گئے جو لوگ کہتے ہیں اور وہ پیغمبروں کے لئے یہ وفات اور موت کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتے تو قرآن کیا کہتا ہے ہت تہ اذا ہلاکا اے ہت تا ازا یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے اور وہ وفات پا گئے تو بعض لوگ وہ جب یہ قرآن کے خلاف عقیدے بنائے ہوتے ہیں تو ایسے الفاظ پیغمبر نے پردہ فرمایا ہے دراصل ایسے قسم کے جو نظریات ہوتے ہیں تو یہ قرآن کے مخالف عقیدے ان لوگوں نے اپنائے ہوتے ہیں حت اذا ہلاکا یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئی یعنی وہ وفات پا گئی جب انہیں جب وہ مر گئے قل تم تو تم لوگوں نے کہا لئی اب آصل ہی رسولا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعد ہی اس کے بعد رسولن کوئی پیغمبر یعنی ایسے بڑے پیغمبر یہ آئے تھے یا تو یہ لن لئی با صلی اللہ ممباد ہی رسولہ یا تو یہ ان کے انکار کی علامت ہے کہ ہرگز یہ یوسف یہ بہت بڑے پیغمبر تھے زندگی میں تو مانا نہیں لیکن جب ان کی ان کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر انہوں نے کہا لئی ابا صلاح امباد ہی رسولہ کہ ایسے عظیم شان پیغمبر اللہ کوئی اور نہیں بھیجے گا یعنی پھر ان کے جانے کے بعد اس نعمت پر افسوس کر رہے ہیں اور یا لئی ابا صلاح امباد ہی رسولہ اس سے مراد ان کا یہ انکار ہے کہ چلو اچھا ہے یوسف چلے گئے ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو ماننے کی نہیں تھی اور چلو اچھا ہے بس جانے کے ساتھ ہی ان کی یہ باتیں یہ ختم ہو گئیں لیکن اللہ مخلوق کی ہدایت کے لیے یہ سلسلہ پیغمبروں کا یہ جاری رکھتے ہیں نہیں اب آص اللہ رسولہ کہ ہرگز نہیں بھیجیں گے اللہ ان کے بعد رسولن کوئی پیغمبر تو جس طرح وہ لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے یوسف کی تعلیمات کو نہیں اپلایا تمہارے آباؤ اجداد نے اسی لیے فما ضلط ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ تھے تمہارے بڑے تھے تمہارے آباؤ اجداد تھے تو جس طرح وہ گمراہ ہوئے انہوں نے ان کی تعلیمات کو نہیں اپنایا کدال مصرف ال مرتاب اور اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ اسے گمراہی کی مہر لگاتا ہے اللہ اس پر ہوا مصرف کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے مرتاب اور شک کرنے والا حق میں شک کرنے والا وہی گمراہی میں رہتا ہے اور اللہ اسے اسی طرح گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اللہ یجادلون نفی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان ان بغیر دلیل کے آتاہم کہ جو آئی ہو ان کے پاس دلیل تو وہ ہے کہ جو منزل من اللہ ہو دلیل تو وہ ہے کہ جو پیغمبر لائے ہوں باقی ہوتی ہیں لوگوں کی خواہشات دلیل وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو بغیر سلطان ان عطا ہوم بغیر دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس اسی لیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جن لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ جگڑتے ہیں تو قرآن کی نظر میں یہ لوگ یہ قابل مدہ ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے اسی طرح اس سے مراد وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ جن کے پاس دلیل ہوتی ہے اور وہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں مثلا میرے پاس بھی دین کا ایک مسئلہ ہے جیسے فقہائے کرام کرتے ہیں فقہائے کرام ان کا جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو ایک کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے اور قرآن کی آیت پیغمبر کی حدیث صحابہ کرام کا عمل ان کے اقوال دوسرے کے پاس بھی ہوتے ہیں اور آپس میں ان کی جو یہ بحث مباحثہ اور یہ جو اختلافات ہوتے ہیں تو وہ دلیل کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ حق کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں تو وہ مضموم نہیں ہے لیکن جس کے پاس سرے سے دلیل ہی نہ ہو اور بزرگوں نے کہا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے تو یہ مضموم ہے اللہ یو فی آیات اللہ بغیر سلطان عطا وہ لوگ کے جو جگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے کہ جو آئی ہو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں آئی اور جگڑتے ہیں قبر مقتن عند اللہ بہت بڑی بات ہے مقتن قبرا میں جو ضمیر ہے تو یہ اسی جدال کی طرف بہت بڑی بات ہے غصے کی مقتن یعنی بہت بڑی بات ہے یہ جگڑنا حق میں مقتن غصے کے لحاظ سے غصے کے اعتبار سے یعنی یہ حق میں جگڑنا یہ غصے کے لیے بہت بڑی بات ہے کس کے نزدیک عند اللہ اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک وہ اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے ہیں قرآن نے یہاں پہ ایمان والوں کی علامت یہ ذکر کی ہے کہ جو چیز وہ اللہ ناپسند کرتے ہیں تو ایمان والے بھی اسی بات کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کے نزدیک بھی وہ چیز وہ غصے کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر جو چیز وہ اللہ کی نظر میں اللہ کے پیغمبر کے ہاں وہ چیز وہ غصے کی ہے اور ایک مومن کو اس پر غصہ نہ آئے تو یاد رکھیں یہ اپنے ایمان کی اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے اس میں ایمان ہے نہیں قرآن غیرت سے کھاتا ہے تمہیں اگر غصے کی بات پر شرک پر بدعات پر اللہ اور پیغمبر کی مخالفت پہ تمہیں اگر غصہ نہ آئے تو یاد رکھو تم میں ایمان کیونکہ ایمان والوں کی علامت یہاں پہ یہی بتائی گئی ہے کہ اللہ جس چیز پر غصہ ہوتے ہیں تو ایمان والے یہ بھی اسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور انہیں بھی اس بات پر غصہ آتا ہے جب تم قرآن ہی نہیں پڑھتے تمہیں اللہ کی رضا کیا معلوم ہوگی اور اللہ کی ناراضگی تمہیں کیا معلوم ہوگی تو تم اپنے ایمان کی حفاظت وہ کیسے کر سکو گے یہ تو وہی بندہ ایمان کی علامات کو وہ پہچانتا ہے اور ایمان کی حفاظت کے لیے وہی بندہ تگودو کرتا ہے کہ میرے ایمان کو کون سی چیزیں وہ برقرار رکھتی ہیں اور کون سی چیزیں وہ میرے ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں قبر مقتن عند اللہ و عند اللہ آمنو یہ الگ سے ایک موضوع ہے کہ اگر قرآن اور حدیث سے انسان ایمان کی جو علامات ہیں اگر صرف انہی کو اکٹھا کرے تو یہ ایک بڑا موضوع بن جاتا ہے مثلا من رام ان کو من کرن فل بِيَدِهِ جو کوئی تم میں سے ایک منکر خلاف شریعت کام دیکھے منکر ما خالفل کتاب و سننا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو من را عام کو منکرن فل یغ جو تم میں سے ایک منکر کام دیکھے خلاف و سنت قرآن و سنت کے خلاف کام دیکھے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے مٹائے فعلم ہاتھ سے اگر طاقت نہ ہو فبلسانے تو زبان کے ساتھ اسے مٹائے اور اسے ختم کرے فعلم فب قلبی زبان سے بھی اگر طاقت نہ ہو تو پھر دل سے اسے برا جانے اور وہاں سے جائے وہاں پہ پھر ٹہرے نہیں اور دوسری حدیث میں آتا ایک حدیث میں تو آیا آتا ہے وزال کا اب اور یہ دل سے برا جاننا اور وہاں سے جانا وہاں پہ نہ ٹہرنا یہ ایمان کا وہ سب سے کمزور درجہ ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ دل سے بھی اسے برا نہ جانے اور وہیں پہ بیٹھا رہے ولی سوارا ادال کمنل ایمان حبت و خردلن اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان رہتا نہیں ہے ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان منکر کام کو دیکھے تو اسے تغیر کرنے کی اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا یہ تو بڑا اچھا ایمان ہے کہ تمہارے سامنے منقرات ہوتے رہیں اور تم میں تم میں نہ کوئی غصہ آئے اور نہ تمہاری غیرت وہ جاگے اور قرآن اور حدیث میں ایسی بہت سی علامات وہ ذکر کی گئی ہیں مثلاً صحیح مسلم میں ابو ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ بعض صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھا انا نجد فی انفسینا مایتما تکل مبی بعض اوقات ہم اپنے دل میں اپنے سینے میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ اسے زبان پر لانا یہ بہت بڑی جسارت ہم سمجھتے ہیں یعنی زبان پر وہ باتیں وہ آتی نہیں ہیں شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے خصوصاً اللہ کی ذات کے بارے میں تقدیر کے بارے میں آخرت کے بارے میں اور بہت ساری ایسی باتیں کہ ایک مومن اسے زبان پر لانا یہ اپنے ایمان کے لیے وہ خطرہ سمجھتا ہے دل میں شیطان ابلیس وسوسے سے ڈالتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قد ہو کیا ایسے وسوسے تمہیں آتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا وزال وزا کثریح المان اور یہ ای... کھلے ایمان کی اور یہ واضح ایمان کی وہ علامت ہے کیونکہ ڈاکو اور چور وہیں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے کہ جہاں پہ وہ سونا اور وہ قیمتی چیز وہ پڑی ہوئی ہو ابلیس کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شخص یہ اب میرے جال میں تو پھنسنے والا نہیں ہے تو وہ برابر ایک مومن کے دل میں وہ وسوسے سے ڈالتا ہے اور اس کے ایمان کو وہ متزلزل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اسی دو میں وہ لگا ہوتا ہے لیکن یہ وسوسے آنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے لیکن یاد رکھیں اگر اس کے ساتھ قرآن اور سنت کا علم نہ ہو تو یہی وسوسے یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں اور انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ وسوسے یہ ہی آتے ہیں لیکن جب ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو یہی وسوسے یہ ان کی بے دینی ان کے الحاد کا سبب بن جاتے ہیں ہم نے جب درس کا آغاز کیا تو درس کے آغاز میں بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی اور شاگرد شروع شروع میں شیطان بڑا زور لگاتا ہے اور بہت سارے ایسے سوالات وہ ذہن میں ہوتے ہیں اور وہ ڈالتے ہیں اور یہ شروع شروع کے دنوں میں جب بندہ قرآن کے لیے یہ بیٹھتا ہے تو شیطان اور بھی زور لگاتا ہے تو بہت سارے سوالات ساتھیوں کے ذہن میں ہوتے ہیں اور وہ اس وقت پوچھتے ہیں اسی لیے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم ان ساتھیوں سے کہتے ہیں اور یہ ہم پھر آگے انہیں جب وہ قرآن پڑھاتے ہیں تو انہیں ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ شروع میں یاد رکھیں لوگ سوالات پوچھیں گے طرح طرح کے سوالات پوچھیں گے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسے جواب بنا دیں بلکہ اس کی بجائے اسے یہ کہیں ہمارے ساتھیوں کو ہم بعض موضوعات کو بعض جگہوں پہ بالخصوص ذکر کرتے ہیں تو انہیں وہ مقامات وہ معلوم ہوتے ہیں مثلاً بدعت کی بحث ہے تو بدعت کے اپنے مقامات ہیں کہ ہم اسی جگہ پہ وہ بحث کرتے ہیں عقیدہ تقدیر کے حوالے سے ہم ایک مخصوص جگہ پہ بحث کرتے ہیں اسی طرح مردے سنتے ہیں نہیں سنتے وسیلہ ہے وسیلہ نہیں ہے اور فلاں بات ایسی ہے فلاں بدعات اس کے حوالے سے سنت کے حوالے سے شرک کے حوالے سے تو ہم اسی مخصوص مقام کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ بحث یہ آ جائے گی آپ ذرا وہاں تک صبر کریں وجہ یہ ہے کہ جب بندہ رفتہ رفتہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے یہ وسوسیں وہ دن بدن وہ خود بخود وہ حل ہوتے جاتے ہیں اسی لیے شروع میں جوابات نہ دیا کریں کیونکہ اس وقت اگر آپ اسے وہ جواب دیں تو وہ بجائے فائدے کے وہ اسے نقصان پہنچاتا ہے اور یہ وسوسوں کا آنا یہ بھی ایمان کی عین علامت ہے لیکن یہ تب ہی ایمان کی عین علامت ہے انسان ایمان پر تب برقرار رہتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہو قرآن اور سنت کا علم ہو تب جا کر اس کے دل کو پھر اطمینان پہنچتا ہے اور اگر یہ علم نہ ہو تو وہی وسو یہ اس کی ہلاکت کا سبب یہ بن جاتے ہیں قبور متند بہت بڑی بات ہے غصے کی اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک کے جو ایمان لائے ہیں يتبع اللہ كل متكبر جبار اور اسی طرح میلہ آلہ کل قلب اس پورے دل پر اور یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آلہ قلب کل متقبر کہ ہر تکبر کرنے والے اور سرکش کے دل پر بلکہ یہاں پہ علا کل کلقلبن ہر دل پر کون سا دل متکر دونوں معانی ہیں کہ جو تکبر کرنے والا ہے اور سرکش ہے تو جس میں تکبر اور سرکشی ہوگی تو اللہ ہر ایسے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور علا کل قلب سے یہ بھی مراد ہے کہ ہر متکبر اور سرکش کے پورے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں کیونکہ دل پر بعض اوقات ایک سیاہ داغ کا لگنا وہ ایمان والوں کا بھی ہوتا ہے لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ وہ دھل جاتا ہے لیکن تکبر کرنے والا اور سرکشی کرنے والا ان کے پورے دل کو اللہ مہر بند بنا دیتا ہے اور مہر لگا دیتا ہے و لخدم یوسف و من قبل و بلبئی اور تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس موسا سے پہلے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ فمازل تم تو تم برابر رہے فی شک کن شک میں مما اس حق سے جا اکم بھی کہ آئے تھے یہ یوسف تمہارے پاس بھی اس حق کے ساتھ اور ابن عباس مانا کرتے ہیں اے فی شک کے مما جا من عبادت اللہ وحدہ مخل الدین یعنی وہ جو سورت کا مقصد ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قدرت یوسف بھی اسی دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ اللہ وحدہ لا شری اس کی عبادت کرنا اور صرف اسی کو پکارنا حتیٰ اذا ہلاکا یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے جب وہ مر گئے قل تم تو تم نے کہا لئی اب آط اللہ رسولہ ہرگز نہیں بھیجیں گے اللہ اس کے بعد کوئی پیغمبر کدالف مرتاب اور اسی طرح گمراہی کی مہر لگاتے ہیں اللہ اس کی کہ جو ہو حد سے تجاوز کرنے والا مرتاب شک کرنے والا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس دلیل ہے نہیں اور جگڑتے ہیں قبر مقتن عند اللہ ہی اور بہت بڑی بات ہے غصے کی کون سی بڑی بات یعنی یہ جگڑنا اللہ کی آیتوں میں عند اللہ اللہ کے ہاں الذین آمنوں اور ان لوگوں کے نزدیک کے جو ایمان لائے ہیں کدالکیت با اللہ کل قلب متکبر جبار اور اسی طرح مہر لگاتے ہیں اللہ آلہ قلب ہر دل پر اور یا اس پورے دل پر متکبرن تکبر کرنے والا غرور کرنے والا جبار اور سرکشی کرنے والا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین